شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم علیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام نے یہ حدیث پاک رقم فرماتے ہیں کہ اللہ اجز وجل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی اکرم نور مجسم وحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پر درود پات بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و, صحبہ و, بارک و سلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج سلسلہ کرامات اولیاء کے سلسلے میں آپ کی خدمت حاضری ہوئی ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوت سے آج تک کبھی بھی اس مسئلے یعنی کرامات اولیا کے متعلق اہل حق کے درمیان اختلاف نہیں ہوا اور اولیاء کاملین رحیم اللہ کی کرامت حق ہیں اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامتوں کا صدور و ظہور ہوتا رہا اور انشاءاللہ عزوجل وجل قیامت تک کبھی بھی اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ اولیاء کرام رحیم اللہ سے کرامات صادر و ظاہر ہوتی رہیں گی اور اس مسئلے کے دلائل میں قرآن کریم کی مقدس آیتیں اور احاجی سے کریمہ نیز اقوال صحابہ و طبعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اتنا بڑا خزانہ اوراق کتب میں محفوظ ہے کہ اگر ان سب موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو ایک ایسا گنا قدر بے قیمت ہار بن سکتا ہے جو تعلیم و تعلم کے بازار میں نہایت ہی انمول ہوگا اور اگر ان منتشر اوراق کو صفحاتی کرتاس میں جمع کیا جائے تو ایک زخیم و عظیم دفتر تیار کیا جا سکتا ہے کرامات کیا ہیں مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود اور تعجب خیز چیز صادر و ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادتن نہیں ہوا کرتی تو اس کو کرامت کہتے ہیں اسی قسم کی چیزیں اگر انبیاء علیم السلاط وسلام سے اعلان نبوت سے قبل ظاہر ہوں تو انہیں ارحاس کہتے ہیں اور اگر اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوں تو انہیں معجزہ کہتے ہیں اور اگر عام مومنین سے اس قسم کی چیزوں کا ظہور ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں اور اگر کسی کافر سے اس کی خواہش کے مطابق اس قسم کی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ معجزہ اور کرامت دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے بس دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ خلاف عادت و تعجب چیزیں اگر کسی نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوں تو یہ معجزہ کہلائیں گی اور اگر ان چیزوں کا ظہور کسی ولی کی جانب سے ہو تو ان کو کرامت کہا جائے گا چنانچہ حضرت امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ امام الحرمین و ابو بکر باقلانی و ابو بکر بن فورق اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام فخر الدین رازی و ناصر الدین بیزاوی اور محمد بن عبد المالک سلمی اور ناصر الدین توسی اور حافظ الدین نصفی اور ابو القاسم رحیم محمد اللہ تعالی ان تمام اکاب علماء اہل سنت اور محققین ملت نے متفقہ طور پر یہی تحریر فرمایا ہے کہ معجزہ اور کرامت میں یہی فرق ہے کہ خوارق عادات کا ظہور و صدور کسی نبی کی طرف سے ہو تو اس کو معجزہ کہا جائے گا اور اگر کسی ولی کی طرف سے ہو تو اس کو کرامت کے نام سے یاد کیا جائے گا حضرت سیدنا امام یافعی نے ان دس اماموں کے نام اور ان کی کتابوں کی عبارت نقل فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ان اماموں کے علاوہ دوسرے بزرگان ملت نے بھی یہی فرمایا ہے لیکن علم و فضل اور تحقیق و تحقیق کے ان پہاڑوں کے نام ذکر کر دینے کے بعد مزید محققین کے ناموں کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے علی الحبیب صاح کا اللہ تعالی علی محمد وعلی و الا و صحبی ہی و بارکا وسلم معجزہ اور کرامت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہر ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے مگر ہر نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ولی کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی ولایت کا اعلان کرے یا اپنی ولایت کا ثبوت دیں بلکہ ولی کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی جانے کے وہ ولی ہو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے بھی ہوئے کہ ان کو اپنے بارے میں یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ ولی اللہ ہیں بلکہ دوسرے اولیاء اکرام نے اپنے کشف و کرامات سے ان کی ولایت کو جانا پہچانا اور ان کے ولی ہونے کا چرچا کیا مگر نبی کے لیے اپنی نبوت کا اثبات ضروری ہے اور چونکہ انسانوں کے سامنے نبوت کا اثبات بغیر معجزہ دکھائے نہیں ہو سکتا اس لیے ہر نبی کے لیے معجزہ کا ہونا ضروری اور لازمی ہے آئیے میں اب آپ کی بارگاہ میں کرامات کی قسم بیان کرتا ہوں اولیاء یہ اکرام سے سادر و ظاہر ہونے والی کرامتیں ان کی کتنی اقسام ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں علامہ تاج الدین سبقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں تحریر فرمایا ہے کہ میرے خیال میں اولیاء اکرام سے جتنی قسموں کی کراماتیں صادر ہوئی ہیں ان قسموں کی تعداد ایک سو سے بھی زائد ہے اس کے بعد علامہ موصوف نے قدر تفصیل کے ساتھ کرامات کی پچیس قسموں کا بیان فرمایا ہے جن کو ہم ناظرین کی خدمت میں کچھ مزید تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی الا و صحبی و بارک کا کرامات کی قسموں میں پہلی قسم مردوں کو زندہ کرنا ہے یہ وہ کرامت ہے کہ بہت سے اولیاء اکرام سے اس کا صدور ہو چکا ہے چنانچہ روایات کے صحیحہ سے ثابت ہے کہ ابو عبید بصری جو اپنے دور کے مشاہیر اولیا میں سے ہیں ایک مرتبہ جہاد میں تشریف لے گئے جب انہوں نے وطن کی طرف واپسی کا ارادہ فرمایا تو نہ گہاں ان کا گھوڑا مر گیا مگر ان کی دعا سے اچانک ان کا مرا ہوا گھوڑا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور وہ اس پر سوار ہو کر اپنے وطن بسر پہنچ گئے اور خادم کو حکم دیا کہ گھوڑے کی زین اور لگام اتار لے خادم نے جوئی زین اور لگام کو گھوڑے سے جدا کیا فورن ہی گھوڑا دوبارہ گر کر مر گیا اسی طرح حضرت سیدنا مفرج جو علاقہ مصر میں سعید کے مقام پر رہتے تھے وہاں کے باشندے تھے ان کے دسترخان پر ایک پرندہ دھنا ہوا رکھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اڑ کر چلا جا ان الفاظ کا ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ ایک لمحے میں, میں وہ پرندہ اڑ کر چلا گیا سبحان اسی طرح حضرت سیدنا شیخ آحدل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مری ہوئی بلی کو پکارا تو وہ دوڑتی ہوئی شیخ کے سامنے حاضر ہو گئی اسی طرح حضرت سیدنا شیخ غوث و کریمت طرفین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دستر خان پر پکی ہوئی مرغی کو تناول فرما کر اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اے مرغی تو اس اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو سڑی گلی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زمان سے ان الفاظ کے نکلتے ہی مرغی زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگی سبحان اللہ اسی طرح حضرت شیخ زین الدین شافعی مدرس مدرسہ مدرس شامیہ نے اس بچے کو جو مدرسے کی چھت سے گر کر مر گیا تھا زندہ فرما دیا اسی طرح عام طور پر مشہور ہے کہ بغداد شریف میں چار بزرگ ایسے ہیں جو مادر زاد اندھوں اور کوڑیوں کو اللہ تبارہ کا وطلاء اجزاجل کے حکم سے شفا دیتے تھے اور اپنی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے شیخ ابو سعد کیلوی شیخ بکا بن بتو شیخ علی بن ابی نصر ہیتی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحیم محمد اللہ تلا اجمعین سلو الحبیب صل اللہ تلا علی محمد وعلی الا و سخبی و بارک وسلم کرامات کی دوسری قسم ہے مردوں سے کلام کرنا آئیے کچھ اس کی بھی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کرامت کی یہ قسم بھی حضرت شیخ ابو سعید خراو اور حضرت سیدنا شیخ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ بہت سے اولیاء اکرام سے بارہا اور بکثرت منقول ہے چنانچہ شیخ علی بن ابی نصر ہیتی کا بیان ہے کہ میں شیخ عبد القادر جی لانی اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر گیا اور انہوں نے سلام کیا تو قبر انور سے آواز آئی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا سَيَّدِي أَهْلَ الزَّمَانِ سبحان اللہ شیخ علی بن عبی نصر حیتی اور بقا بن بطو یہ دونوں بزرگ حضرت شیخ غوف اعظم عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو نہ گہاں حضرت امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبر شریف سے باہر نکل آئے اور فرمایا آئے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں علم شریعت و تریقت اور علم قال و حال میں آپ کا محتاج ہوں سبحان اللہ سبان اللہ واہ کیا مرتبہ اے غف ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوف ہے بالا تیرا اونچے اونچو سروں سے قدم آیا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وٹے تلوا تیرا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ نے سماعت فرمایا کہ اولیاء کاملین اللہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے اور دوسری قسم میں میں نے کی خدمت درج کی وہی مردوں سے کلام فرمانا یعنی کسی کے مزار شریف پر تشریف لے جاتے کہیں قبرستان میں تشریف لے جاتے تو اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے انہیں یہ تصرف حاصل ہوتا کہ جس مردے سے چاہے وہ کلام فرما سکتے ہیں یا کسی مزار اولیاء پر تشریف لے گئے مزار ولی اللہ پر تشریف لے گئے تو چاہیں تو صاحب مزار سے کلام بھی فرما سکتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی ہی و و بارک وسلم کرامت اولیا کی تیسری قسم ہے دریاؤں پر تصرف دریا کا پھٹ جانا دریا کا خشک ہو جانا دریا پر چلنا بہت سے اولیاء اکرام سے ان کرامتوں کا ظہور ہوا بالخصوص سید المتاخرین حضرت تقی الدین بن دقیق العید رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے تو ان کرامتوں کا بار بار ظہور عام ہونا مشہور ہے کرابات اولیا کی اقسام میں جو قسم ہے چوتھی کسی چیز کی حقیقت کا ناگاہ بدل جانا یہ کراوت بھی اکثر اولیا کاملین سے منقول ہے چنانچہ شیخ عیسیٰ تار یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بطور مذاق کے کسی بد باطن نے شراب سے بھری ہوئی دو مشقیں تحفے میں بھیج دی آپ نے دونوں مشکوں کا منہ کھول کر ایک کی شراب کو دوسری میں انڈل دیا پھر حاضرین سے فرمایا کہ آپ لوگ اس کو تناول فرمائیں حاضرین نے کھایا تو اتنا نفیس اور اس قدر عمدہ گھی تھا کہ عمر بھر لوگوں نے اتنا عمدہ گھی کبھی نہ کھایا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ملاحظہ فرمایا آپ نے اولیا کاملین رحیم اللہ کا تصرف کہ اللہ تبارک وطلا کے عز سے انہیں یہ طاقت و قوت حاصل تھی کہ کسی بھی چیز کی ماہیت کو چاہے تو وہ ازم خدا سے بدلتے کرامت کی پانچویں قسم ہے زمین کا سمٹ جانا سیکڑوں ہزاروں میل کی مسافت کا چند لمحوں میں طے ہونا یہ کرامت بھی اس قدر زیادہ اللہ والوں سے منقول ہے کہ اس کی روایات حد تواتر تک پہنچ گئی چنانچہ مثال کے طور پر ترسوس کی جامعہ مسجد میں ایک ولی تشریف فرما تھے اچانک انہوں نے اپنا سر گریبان میں ڈالا اور پھر چند لمحوں میں گریبان سے سر نکالا تو وہ ایک دم حرم کعبہ میں پہنچ گئے سبحانتا. اقسامات اکرامات اولیاء میں چھٹی قسم ہے نباتات سے گفتگو بہت سے حیوانات اور نباتات اور جمادات نے اولیاء اکرام رحیم و اللہ سے گفتگو کی جن کی حکایات بکثرت کتابوں میں مذکور ہیں چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ بیت المقدس کے راستے میں ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے سائے میں اتر پڑے تو اس درخت نے با آواز بلند کہا اے ابو ہاک یا آپ کی کنتھی آپ مجھے یہ شرف عطا فرمائیے کہ میرا ایک پھل کھا لیجیے اس درخت کا پھل کھٹا تھا مگر درخت کی تمنا پوری کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا ایک پھل توڑ کر کھایا تو وہ نہایت ہی میٹھا ہو گیا اور آپ کی برکت سے وہ سال میں دو بار پھلنے لگا اور وہ درخت اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ اس کو رمانۃ العابدین یعنی عابدوں کا انار کہنے لگے سبحان اللہ سہان اللہ کرامات اولیا کی اقسام میں ایک قسم ہے شفائے امراض یعنی اللہ تبارک وب تعلی نے اپنے پیارے اولیاء کو یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے جس مریض کو چاہے شفا عطا فرما دے اولیاء اکرام کے لیے اس کرامت کا ثبوت بھی بکثرت کتابوں میں مرخوم ہے چنانچہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ایک پہاڑ پر میں نے ایک ایسے بزرگ سے ملاقات کی جو اپاہجوں اندھوں اور دوسرے قسم قسم کے مریضوں کو اللہ عزوجل وجل کے حکم سے شفا یاب فرماتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کرامات اولیاء کی اقسام میں ایک قسم ہے جانوروں کا فرما بردار ہو جانا بہت سے بزرگوں نے اپنی کرامات سے خطرناک درندوں کو اپنا فرما بردار بنا لیا تھا چنانچہ مثال کے طور پر حضرت ابو سعید بن ابل خیر مہنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیروں کو اپنا اطاعت گزار بنا رکھا تھا اور دوسرے بہت سے اولیا شیروں پر سواری فرماتے تھے جن کی حکایات بہت زیادہ مشہور ہیں کراماتی اولیاء کی اقسام میں ایک قسم ہے زمانے کا مختصر ہو جانا یہ کرامت بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ ان کی صحبت میں لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ پورا دن اس قدر جلدی گزر گیا کہ گویا گھنٹہ دو گھنٹے کا وقت گزرا ہو اس طرح اقسام کرامات اولیا میں ایک قسم ہے زمانے کا طویل ہو جانا پچھلی قسم جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ ہے زمانے کا سمٹ جانا یعنی وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہ ہوتا کہ کوئی بزرگ علیہ رحمت کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے گھنٹوں منٹوں میں اور منٹ سیکنڈوں میں گزرنے لگے اور یہ بھی انہیں طاقت عطا تھی کہ وہ چاہیں تو زمانے کو طویل فرما دے اس کرامت کا ظہور سینکڑوں علماء و مشائق سے اس طرح ہوا کہ ان بزرگوں نے مختصر سے مختصر وقتوں میں اس قدر زیادہ کام کر لیا کہ دنیا والے اتنا کام مہینوں بلکہ برسوں میں بھی نہیں کر سکتے چنانچہ امام شافعی و حجت الاسلام امام غزالی و علامہ جلال الدین سعودی و امام الحرمین شیخ محی الدین نوی رحمت اللہ تعالی علی مجمعین انہیں اولیاء میں شیخ علماء دین نے اس قدر کثیر تعداد میں کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کہ اگر ان کی عمروں کا حساب لگایا جائے تو روزانہ اتنے زیادہ اوراق ان بزرگوں نے تصنیف فرمائے ہیں کہ کوئی اتنے زیادہ اوراق تو اتنی قلیل مدت میں نقل بھی نہیں کر سکتا حالانکہ یہ اللہ والے تصنیف کے علاوہ دوسرے مشاغل بھی رکھتے تھے اور نفلی عبادتیں بھی کثرت سے کیا کرتے تھے اسی طرح منقون ہے کہ بعض بزرگوں نے دن رات میں آٹھ آٹھ ختم شریف قرآن کی بھی تلاوت فرمائی ظاہر ہے کہ ان بزرگوں کے اوقات میں اس قدر اور اتنی زیادہ برکت ہوئی ہے کہ جس کو ہم کرامت کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کرامت اولیاء کی اقسام میں ایک قسم وہ ہے مقبولیت دعا اور یہ کرامت بھی بہت زیادہ بزرگوں سے منقول ہے کرامت اولیاء کی اقسام میں بارویں جو قسم ہے وہ ہے خاموشی اور کلام پر قدرت بعض بزرگوں نے برسوں تک کسی انسان سے کلام نہیں کیا اور بعض بزرگوں نے نمازوں اور ضروریات کے علاوہ کئی کئی دنوں تک مسلسل وعظ فرمایا اور درسات فرمایا ہے کرامت اولیا کی ایک قسم ہے دنوں کو اپنی طرف کھینچ لینا سیکڑوں اکرام سے یہ کرامت صادر ہوئی ہے کہ جن بستیوں یا مجلسوں میں لوگ ان سے عداوت و نفرت رکھتے تھے جب ان حضرات نے وہاں اپنا مبارک قدم رکھا تو ان کی توجہات سے ناگہاں سب کے دل ان کی محبت سے لبریز ہو گئے اور سب کے سب پروانوں کی طرح ان کے قدموں پر نثار ہونے لگے کرابات اولیاء کی ایک قسم ہے غیب کی خبریں دینا اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اولیاء اکرام نے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات اور خطرات کو جان لیا اور لوگوں کو غیر کی خبریں دیتے رہے اور ان کی پیشن گوئیاں سو فیصد صحیح ثابت ہوتی رہے ایک قسم ہے کھائے پیے بغیر زندہ رہنا ایسے بزرگوں کی فہرست بھی بہت طویل ہے جو ایک مدت پہ دراز تک بغیر کچھ کھائے پیئے زندہ رہ کر عبادتوں میں مصروف رہے اور انہیں کھانا یا پینا چھوڑ دینے سے ذرہ برابر کوئی ضعف بھی لاحق نہ ہوا کرامت اولیا کی ایک قسم ہے نظام عالم میں تصرفات منقول ہے کہ بہت سے بزرگوں نے شدید قحد کے زمانے میں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرمایا تو ناگاہ آسمان سے بھار بارش ہونے لگی اور مشہور ہے کہ حضرت شیخ العاص شاطر رحمت اللہ تعالی علیہ تو درہموں کے بدلے بارش فروخت کیا کرتے تھے یعنی اللہ تبارک کی راہ میں لوگوں سے درہم لیا کرتے تھے غریب و مسکینوں میں خیرات کیا کرتے تھے الحمد رب العالمین غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا اور رب العالمین کے کرم سے بارش بھی ہو جاتی تھی کرامت اولیا کی اقسام میں ایک قسم ہے بہت زیادہ مقدار میں کھا لینا منفرد تک بعض بزرگوں نے جب چاہا بی آدمیوں کی خوراک اکیلے کھا گئے اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی ایک قسم ہے حرام غذا سے محفوظ رہنا بہت سے اولیا کرام سے یہ کرامت مشہور ہے کہ حرام غذا سے وہ ایک خاص قسم کی بدبو محسوس کرتے تھے جس طرح مثال کے طور پر شیخ ہارف محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب بھی کوئی حرام غذا لائی جاتی تھی تو انہیں اس غذا سے ایسی ناگوار بو محسوس ہوتی تھی کہ وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے اور یہ بھی منقول ہے کہ حرام غذا کو دیکھتے ہی ان کی ایک رگ پھڑکنے لگتی تھی اللہ اکبر چنانچہ منقول ہے کہ شیخ ابو العاص مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے لوگوں نے امتحان کے طور پر حرام کھانا رکھ دیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر حرام غزہ کو دیکھ کر حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک رگ پھڑکنے لگتی تھی تو میرا یہ حال ہے کہ حرام غزہ کے سامنے میری ستر رگیں پھڑکنے لگتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے اللہ تبارک کے یہ اولیاء تھے اور کیسا رب العالمین اجز وجل نے انہیں مخلوق پر تصرف عطا فرمایا تھا کرامات اولیا کی اقسام میں ایک قسم ہے دور کی چیزوں کو دیکھ لینا چنانچہ شیخ ابو اسحاق شیرازی رحمت اللہ تعالی کی یہ مشہور کرامت ہے کہ وہ بغداد شریف میں بیٹھے ہوئے کابت اللہ المشریفا کو دیکھ لیا کرتے تھے کرامات اولیا کی ایک قسم ہے حبت و دبدبہ بعض اولیا اکرام سے اس کراوت کا صدور اس طور پر ہوا کہ ان کی صورت دیکھ کر بعض لوگوں پر اس قدر خوف و حراست تاری ہوا کہ ان کا دم نکل گیا چنانچہ حضرت خواجہ بایزید عزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیبت سے ان کی مجلس میں ایک شخص مر گیا اس قدر آپ کا روب اور آپ کا دبدبا اور آپ کا جلال اور آپ کی حشمت ہوا کرتی اسی طرح کلامت اوریا کی اقسام میں ایک قسم ہے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا اس کرامت کو صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں خلو لبس کہتے ہیں یعنی ایک شکل کو چھوڑ کر دوسری شکل میں ظاہر ہو جانا حضرت صوفیہ کا قول ہے کہ عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان ایک تیسرا عالم بھی ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں یہ کرامت بھی بہت سے اولیاء اکرام میں دکھائی ہے چنانچہ حضرت قدیب البان مسری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کا اولیاء کے طبقے ابدال میں شمار ہوتا ہے کسی نے آپ پر یہ توہمت لگائی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے یہ سن کر آپ جلال میں آگئے اور فورا ہی اپنے آپ کو اس کے سامنے چند صورتوں میں ظاہر کیا اور پوچھا بتا تو نے کس صورت میں مجھ کو ترک نماز کرتے ہوئے دیکھا ہے اللہ اکبر کبیلا اسی طرح منقول ہے کہ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مشایخ نقش میں بہت ہی ممتاز بزرگ ہیں جب حضرت خواجہ عبید اللہ احدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرہ اقدس پر ان کو داغ و دھبے نظر آنے لگے جس سے ان کے دل میں کچھ کراہیت پیدا ہوئی تو اچانک آپ اس کے سامنے ایک ایسی نورانی شکل میں ظاہر ہوئے کہ بے اختیار حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا اور وہ فوراً آپ سے بے عط ہو گئے نیچے اسلامی بھائیوں کرامات اولیاء کی اقسام کا سلسلہ جاری ہے ایک قسم ہے دشمنوں کے شر سے بچنا اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے بعض اولیاء کرام رحیم اللہ کو یہ کرامت بھی عطا فرمائی ہے کہ ظالم عمرا اور سلاطین نے جب ان کے قتل یا ایزا رسانی کا ارادہ کیا تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہے جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ بغداد ہارون رشید نے ایزا رسانی کے خیال سے دربار میں طلب کیا مگر جب وہ سامنے گئے تو خلیفہ خود ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا کہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا کرامت ولیا کی اقسام میں ایک قسم ہے زمین کے خزانوں کو دیکھ لینا بعض اولیا اکرام کو یہ کرامت ملی ہے کہ وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو دیکھ لیا کرتے تھے اور اس کو اپنی کرامت سے باہر نکال لیا کرتے تھے چنانچہ شیخ ابو تلاب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسے مقام پر جہاں پانی نایاب تھا زمین پر ایک ٹھوکر مار کر پانی کا چشمہ جاری فرما دیا کرامت کی حقام میں ایک قسم ہے مشکلات کا آسان ہو جانا یہ کرامت بزرگانے ندیم رحیم اللہ سے بار بار اور بے شمار بار ظاہر ہو چکی ہے جس کی سینکڑوں مثالیں مستند کتابوں میں موجود ہیں اسی طرح ایک اور قسم میں کرامت اولیاء کی اقسام میں ایک اور قسم وہ ہے مہلکات کا اثر نہ ہونا چنانچہ مشہور ہے کہ ایک بد باطن بادشاہ نے کسی خدا رسیدہ بزرگ کو گرفتار کیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ کوئی تعجب خیز کرامت دکھائیں ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا آپ نے اونٹ کی مینگنیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اٹھا لاؤ. اور دیکھو وہ کیا ہے جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے پھر آپ نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اوندھا کر کے بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور اوندھا کرنے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں گرا تھا یہ دو کرامتے دیکھ کر یہ بد عقیدہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ سب نظر بندی کے جادو کا کرشمہ ہے پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا جب آگ کے شولہ بلند ہوئے تو بادشاہ نے محفل سما منعقد کرائی جب ان درویشوں کو سماج سن کر جوشے وجد میں ہال آ گیا تو یہ سب لوگ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہو کر رقص کرنے لگے پھر ایک درویش بادشاہ کی بچے کو گود میں لے کر آگ میں کود پڑا اور تھوڑی دیر تک بادشاہ کی نظروں سے غائب ہو گیا یہاں بادشاہ اپنے بچے کے فراق میں بے چین ہو گیا مگر پھر چند منٹوں میں درویش بادشاہ کے بچے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیتا ہے کہ بچے کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا بادشاہ نے پوچھا بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے تو اس نے کہا بابا میں ایک باغ میں تھا جہاں سے میں یہ پھل لے کر آیا ہوں یہ دیکھ کر بھی ظالم و بدعقیدہ بادشاہ کا دل نہ پسی جا اور اس نے اس بزرگ کو بار بار زہر کا پیالہ پلایا مگر ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان بزرگ علیہ رحما کے کپڑے پھٹتے رہے مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہ ہوا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کرامات کی یہ وہ پچیس قسمیں ہیں اور ان کی چند مثالیں ہیں جن کو حضرت سیدنا علامہ تاج الدین سبقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں تحریر فرمایا ورنہ اس کے علاوہ کرامات کی بہت سی قسمیں ہیں اور ان کی مثالیں اس قدر زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ہزاروں اوراق کا ایک زخیم دفتر تیار کیا جا سکتا ہے مگر تو بطور مثال چند میں نے آپ کی خدمتیں پیش کر دی اور ان شاء اللہ اس سلسلہ کرامات اولیا میں ہم اولیا کاملین رحیم اللہ کی مقدس کرامتوں کا مدنی تذکرہ کرتے رہیں گے دعوت اسلامی کے اس مقدس مدنی ماحول میں کہ جو خود کرامات اولیاء ہی میں سے جی ہاں شیخت طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکات العلیہ بلا شبہ بلا مبالغہ اور بلا مغالطہ اس وقت زمانے کے بہت بڑے اولیاء میں سے یقیناً اللہ تبارک و تعالی وجل نے آپ کو بہت ساری کرامتوں سے نوازا انشاءاللہ عزوجل وجل ہم ان سلسلوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العلیہ کی کرامتوں کا ذکر خیر کرتے رہیں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ کم کرامت ہے کہ فری زمانہ آج گناہوں کے اس عجیب معاشرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی برکتوں سے لاکھوں لاکھ نوجوان جو کل تک گناہوں کے سمندر میں غرق تھے گناہوں کے دریا میں ڈوب رہے تھے نہ جانے کیسی عجیب و غریب ماحول و کیفیتوں میں مبتلا تھے شیخ طریقہ تمیر اہل سنت دامد برکات علیہ کی نگاہ فیض اثر سے ان لاکھوں لاکھ کی اصلاح کا سامان ہو گیا آپ لذہ فرماتے ہوں گے آپ قریب قریب اسی معاشرے میں رہنے والے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو آج اپنے سروں پر امامی کا تاج سجائے اپنے چہروں پر داڑی شریف کی زلفے سجائے داڑی شریف کی بہاریں سجائے سرفر زلفے سجائے سفید لباس پہنے آج جو انتظاری اور سادگی کا پیکر بنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہیں وہ فیضان سنت کا درس دے رہے ہیں کبھی کہیں کسی چوک پر کھڑے ہو کر چوک درس کا سلسلہ کر رہے ہیں کبھی ہفتے میں ایک بار نیکی کی دعوت کا پیغام آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں کہیں سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کر رہے ہیں کہیں بین الاقوامی اجتماع کی دعوت پیش کر رہے ہیں کہیں صوبائی سطح کے اجتماع کی دعوت پیش کر رہے ہیں کبھی آپ انائی بھائیوں سے کھڑے ہو کے ملاقات تو کیجیے ان سے معلوم تو کیجیے کہ آج ان کی زندگی میں مدن انقلاب کیسے بھر پا ہوا و کس طرح اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے کس طرح ایک شیخ کامل کی نگاہ نے ان کی تقدیر میں مدن انقلاب برپا کر دیا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی پر اللہ و رسول و و اللہ علیہ وبارک وسلم اور صحابہ و اہل بیت تو اولیاء و کاملین رحیم و اللہ تعالیٰ کا بڑا فیضان ہے بڑا کرم ہے آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مدنی بہار سناتا ہوں یہ سن کر ان شاء آپ کی طبیعت میں نکھار پیدا ہو جائے گا یہ سامی بھائیوں کا بیان ہے کہ ہمارا مدنی قافلہ مرکز الاولیاء لاہور داتا صاحب علی ہجوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے اندر تین دن کے لیے قیام پذیر تھا ہم مدنی قافلے کے جدول کے مطابق سنتوں کی تربیت حاصل کر رہے تھے دوران حلقہ ایک صاحب تشریف لائے انہوں نے آشف رسول کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی اور پھر کہنے لگے الحمد للہ اجزا آج رات میری قسمت کا ستارہ چمکا اور حضور داتا گنج بخش علی حجوری رحمت اللہ تعالی مجھ گناہگار کی خواب میں تشریف لائے اور کچھ اس طرح فرمایا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے آشقان رسول تین دن کے لیے میری مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں لہذا تم ان کے کھانے کا انتظام کرو لہٰذا میں مدنی قافلے والوں کی خیر کے لیے کھانا لایا ہوں آپ حضرات قبول فرما لیجئے سبحان اللہ سہان اللہ کیا غرض دردر پھروں میں بھیک لینے کے لیے کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا تو میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ بھی اس دعوت اسلامی کے مشکبار مقدس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور دیکھیے اولیاء اکرام رحیم اللہ کا کیسا سیر جھلکتا ہے آپ قادری ہیں چشتی ہیں سہروردی ہیں نقش بندی ہیں جس بھی مقدس سلسلے کی کسی بھی مقدس لڑی سے وابستہ ہیں آئیے اس مقدس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر اس کے مدنی کاموں کا حصہ بن جائیے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے شیخ طریقت امیر اہل سنت مد اللہ علی کے عطا کردہ بہتر مدنی انعامات کی ترقیب بنائی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے اور سنتوں کی تربیت کے لیے آپ کے شہروں آپ کے علاقوں آپ کے قصبوں میں آنے والے مدنی قافلوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنے کی مدنی نیت کیجیے اللہ اجزوجل ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیا کا فیضان عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ و احسن صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد